كفا والله والصلاه والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء والله. محمد المصطفى والله ما صحابه وللصدق والصفاء والوفاء أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلادو السلام علیک سا وا سہبیا سیدیا حبی بل سلادو السلام عال سیا نور اللہ ولا ع سہابیا سیدیا مکین کلو بل مکمنی السلام علیکم حمد و سنا درود سید الانبیاء علیہ تحیت و سنات و با آجزانا معدبانا دعا ہے بارگاہ رب العالمین دے اندر حق تعالی جلال شان و روح بندہ ناجیز دے دل دماغ زباہ نگاہ نگلتی خطاعت و معفوظ فرماوے کل میں حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے نفس و شیطان دے فتنیا تو کامل دائمی بناتا تا فرماوے گرامی جناب سیدنا نا کلیم اللہ علیہ سلاد و تسلیم در ذکر خیر دی دوسری قسط جناب دے سامنے پیش کر لگا اللہ جان ہو آپ دے فجوز برکات تو بندہ نہ چیز مستفیز فرما اور انہوں پاکوں کا سدکا امت مسلمان دینی شہورت فرما جناب سیدنا نام موسا کلیم اللہ علیہ سلا تو تسلیم آپ دے حال مبارک نو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے پیش فرما کے اپنے پاک محبوب نسلی حضرت موسا کریم اللہ علیہ السلام پیدائش تو لا کے کمزور گھر چشریف لیا والے فراؤن دا ملک چھڈ جاتے ہیں پہ فراؤ دی طاقت اور اس دے ظلم و حکومت دی وجہ پھر اللہ تبارک و باد ان مضبوط فرما کے اور پھر ملک مصر دی شاہی مشری فراؤنڈوں کھو کے آپ اتا فرما د اپنے پاک محبوب نو تسلی دتی ہے محبوب جے ترسا مکہ چڈ کے آ رہے ہو ناسا نا علیہ السلام اسلام بھی چند دنوں بعد وہ شاہی واپس کر دیتی تو بھی ملک مکہ جڑا ہے واپس اتا کر د جناب موسا کلیم اللہ علیہ السلام اپنے والدہ محترمہ دے کول جدوں پہنچ گئے اور والدہ محترمہ دیا اکھان مبارک ٹھنڈیا ہوئی حضرت دھد پیو دی عمر پوری فرما کے مدت پوری فرما کے فراؤن دے گھر میں رہ اور لوگوں مشہور ہو گیا اے فرو دا منہ بولیا پتر ہر کسے نے وہتنا بھی یہ ہوں بادشاہ جو کچھ لگتا ہے پیا اس واسطے جہے بنی سر سن کمزور طاقت مل گئی بھی سڈا ہی بچہ ہے نا اس لیے چلو فرد رہن دی وجہ پھر آن کا منہ پتر بنن دی وجہ اندی شان شوکت بنی کلی ہے ساری بھی بن گئی ہے چلو ان بھی سر چکن کا موقع ملے تھوڑا جا تو حضرت موسا کلی ملا علیہ السلام ہمیشہ اس بات کو چھپا کے رکھتے رہے کیونکہ راج سی کھولنا نہیں سی اس واسطے آپ سرکار اسپا کے رکھا تاکہ فراؤن کے سامنے پیت کھولنا جائے کہ بنی اسرائیل کا پتر وہ تو یہ سمجھتا رہا بھی ایک گواچیا دریا میرے گھر پڑیا ہے چلو میری گھر والی نے اور اتھے میں گال کر دیا کہ حضرت میں آج گال پڑی جلیل فی تاریخ القدس وال خلیل بیت دی ایک تاریخ پوری میرے کلربی دی اندر امام علیمی دی مجیر الدین علیمی دی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت آسیا فرون دے گھر میں ضرور ہوں سن لیکن فراون دے کے ہم بستری نہیں کر سکیا جدو گیا سی کول ویاہ تو بعد انسے شاید ضرورت ہی نہیں ہوئی بس صرف وہ ویخ گھر رکھا ہوا سر جی اللہ تعالی نے اس پاک بیبی اندر تو محفوظ ہی رکھیا تے میں سمجھتا سام بھی ایڑائی گل ہے لیکن میں اج اس پڑھیا بار سورت حضرت موسا علیہ السلام فراؤن دے گھر میں جد چالی سال کی عمر شریف نو پہنچ گئے جیڑی عمر دے اندر انسان دے جسمانی قوتاں بھی پوریا ہو جاندیاں نے اور عقل دیا طاقت بھی پورا ہو جاندیاں یعنی جسم اور عقل قوت جسمانی اور قوت فکریہ دونوں اصل کمال تے پہنچ جائے اصل چ بندہ بندے کی عقل بال کی ادو ہے جدو چالی سال نو جا پہنچتا ہے پہلا بچہ ہی ہوتا ہے پی سال تک تو بندے دے نشو و نماج ہوں رہتی ہے بندے کے آزاد بدتے رہتے ہیں پنجیاں سال چالی تے جا کے بندہ جڑا جی نا وہ اقلی لحاظ پورا ہوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ دی حکمت رہی ہے کہ نبیوں نے جہے بھی بھجے نے نا چالی سالوں تو بعد ہی انہوں نے نبوت کا ایلان کرایا ملک دے اندر پچی سال تو توج ہو کے ریٹائر ہو جائے نا سڈے اسلام دے اندر اب جدو تاریخ اقلالیاں اکلالیا وا تو اقلالیاں نے یہ سابت کیا بھائی تو بعد اللہ کے نبیا رب سونے نے فرمایا ہے تھی نبوت دا اعلان کرو اور توجہ فرمانا اللہ تبارک و تعالا نے آپ سرکار دے اس عمر شریف تک پہنچنے کا بھی قرآن نے جو ذکر فرمایا ارشاد ربانی فرمایا ولا شو وسطم جدو علیہ اسلام پہنچ گئے اپنی طاقت وستا برابر ہو گئے اقل بھی برابر ہو گئی اقل بھی اپنے مقام نو کمال نو پہنچ گئی جسم بھی اپنے کمال نو پہنچ گیا اللہ فرمایا حکم و نو حکم تے علم ت فرمایا علم و حکمت تا فرمایا نبوت و رسالت فرمائی وقدہ لیکن موسنی اللہ فرمایا آسان نکی کرے بندی جگہ دے آ جے سال نی کرے ہوں نے اچھائی کرنے والے بندے آتے نے اللہ فرما بدلا جزا فرمایا حضرت اللہ تبارک نے فرمائی پوری سمجھ حقیقت دی عطا فرمائی ہر ہر شہری حقیقت سمجھا دیتی اللہ فرما جیڑا بھی احسان کرے گا نیکی کرے گا اچھا رہے گا سیدا رہے گا اُس بندے تحسان کر گے یہ مطلب انہوں بھی علم و حکمت اللہ ضرورت فرما یا گھر سے نبوت سالت کسے کو نہیں مل سکتی ہوں لیکن جہا بھی احسان کرے گا جہا بھی نیکی کرے گا جڑا مولا دی مرضی تے چلے گا مولا اسا علم تے فرمایا فرماو گے پہ وہ کوئی ہوے و حکمت گی اور حکمت دا کا مانا ہے حق دے مطابق گل بھی ہوے حقیقت دے مطابق عمل بھی ہوکمت آخیا جاتا ہے حق دے دین مطابق بندہ گل کرے تے حقیقت دین مطابق ہی بندے دا عمل ہوئی دا آدھا وہ حکیم ہو, ہو؟ حکیم ہاں رب دی زبان حکیم شرع دی زبان اسل دونوں حقیقت دولان کے مطابق ہو اور اے دولت صرف کامل اللہ دے نبی ولی نسیب ہوتی ہے اللہ دے سچے نبیا نسیب اور یہ تھوڑی شاید نہیں حقیقت دے مطابق ہر بول منہ نکلے نہیں تے ایسا تو ایسا چگڑیاں ہی مارنے سا جناب جدا کوئی مانا سر سمجھ نہیں آتی کئی غلطیاں کر جانے نہ اللہ دے پیارے بندے جڑے ہوندے نے اللہ انکمت جاتا کر سچ ہوں حقیقت ہوں اور ہر عمل بھی حقیقت اپنی قربان جاوا تو فرمالا فرما سان کر بدلا دے تو سہی دن موسا کلی ملال سلام کا مصر, نکلن دا مصر دا دا و نکل دصر و تشریف لان سب بنتا ہے اللہ واہد لریق مولا بظاہر کمزوری دال آپ اتوں لے کے جا رہا ہے مگر وے کاقت کے ملک در واپس آپ حضرت ایک دن جناب دوپہر یا مغرب دے دے ویڑے لوکان جناب کوئی ستے ہر بندہ گرمی کی وجہ سے یا شام وی اپنے گھر ہوا سیٹھا ہوا سلک مصر درد بازار دن گئے ویخیا جناب ایک بنی اسرائیل کا بندہ اور ایک بندہ جناب جی کبتی فراؤن کا وہ آپس کے اندر لڑتے ہیں پہ جا بنی اسرائیل والا سی جڑا بنی اسرائیل والا سی حضرت علیہ السلام نو کہن لگا جناب میری مدد کرے جائے حضرت علیہ السلام جا کے مدد کرن واسطے گئے جڑا قبطی سی جا سرکار نے چھڑاو واسطے چھڑاو دے نال قبطی نو سرکار نے ایک تھپڑ ماریا ایک تھپڑ ماریا جدوں تے جدو تنابی جان نکل گئی ایک تھپڑ وجدے ہی ان کی جان نکل گئی آپ سرکار جڑا ایک تھپڑ واسطے کیونکہ مقام نبوت سی نبوت کی طاقت سی اللہ تبارک و تعالہ سابت کرنا سی مورسا سا تیرے اندر زور دے طاقت کنی رکھیے تھپڑ مارد بندہ حضرت ہی حضرت سلام کے کول جدو جان لین واسطے جان قبل کرنے واسطے حضرت مالا کل مہت آئے نہیں مالا کل مہت بندے کی شکل درد پہلو آتے آدھے سن بندے کے روپی آدے سن سامنے آن کے جان قبل کرتے سن اسے ریت دے مطابق مالا جدو موت حضرت مرسا کلو سلام کے اکھ ن اپنے ہاتھ دے رکھ کے دے رب کول پہنچ گیا حضرت مالا موت آیا کل موت آخیا یا مولا کہہو جہ بندے کو کلے آئی جا کو پسند نہیں پیا کر آ ویس میری اکوں نے کٹ دیتی ہے اللہ ادب شریک نے حضرت ملک الموت موت کی واپس کر دیتی اور فرمایا ل سونے نے ملک الموت موت ہون جد ہوں جدوی جانا ہوے پیاروں کے کول پیلو ادب نہ جایا کر اجازت نہیں لی میں بغیر پوچھے ہی تر گیا ہے جا پہلے تینوں حق تو آندا جناب میں رب سونے نے تو جان دے کہ نہیں دا جان کا ارادہ ہے کہ نہیں جان کا ارادہ جی میرے کلیم کا اراد ہوگا تے پھر توں لے بغیر پوچھے کیوں آخیا میں جان قتل کرنی ہے اس واسع سونے نے انہوں نے ادب سکھا دور اسی دن تو قانون مولا نے بدل درمایا ہوں تبوں بھی بندے نظر روپ بارا پاک امت واسطے حضور دی غریب امت واسطے رب سونے نے حضرت مالا کل موت نا سکھا میری حضور دی امت دے بھی رحمت بن جائے طاقت, طاقت فرشتہ ہوئے ایک تھپڑ مار کے اکھ کٹ دیتی اہی تھ سرکار نے مار دب اسمتی فرونی بندے جب تھپڑ جان نکل گئی آپ سرکار خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے پڑھ لوا سونا غفلت اللہ حلر علیہ السلام داخل ہوئے شہر دن جیسے بندے दफी आ राजो लाइम उन्होंने वेखिया दो बंद आपस युका آپ دی جماعت سی سرکار تو مدد منگی کہ سنیا جی یہ مینو پٹدا پیا الم بچا لوکا موسا نے ایک مکہ ماریا فکم پورا کر د اور پاری لگا دے موٹر سائیکل ہی حکم نہیں ہوا سنکار گلتی ہو جائے آخر شیتان و آخر ساڈے اندر کئی بےلی ہو جائے پہنا کام کر کے آخر گے بند روز رابطے میں لکھیا سا میرے ہاتھوں مر گیا میری گل مار کے لکھی آدھے رب وس لکھا سی مولی جی تقدیر آ گئی میرے ہاتھوں مر گیا بندہ وہ بے وقوف آ مار تہ ہر کسی رب ہی ہے لیکن یہ آخنا اپنے ہاتھی مار کے کہ رب نے ہی میرے کو مراج چڑیا بندہ یہ شیتان کا کام ہے بابے آدم بہادر موسا کا اللہ کے پانچ بندہ کول جی کوئی یہ ہو, جا ہو جائے نا تو رب ونسوب نہیں کرتے فٹ شیطان وال منسوب کرتے حضرت موسا علیہ السلام نے ادب سکھا دیتا دے رب العالمین دا ادب سکھا دے کوئی کام تے کو گلتی والا ہو جاوے رب ول منسوب نہ کرٹ آخیا جی شیطان نے جی کرایا ہے स्बत नहीं अल्ला सोने वाल हमेशा चंग चीजा की निस्बत करी दी हाँ जी नेकस्बत करी दी जहां कोई चंगा काम हो जाए आख्या कर मौला ने कराया है जदों पहला काम हो जाए शैतान तेरे ते नफ्स ने कराया है شیتانی ہے ہے بندے دا کام بندہ ہوگا رحمانی وہ چنگا کام آکھے گا رب میرے تو کرایا اور باقی حقیقت نفس دی شامت پہلا کام ہے رب کے فضل ہمیشہ چنگا کام ہوتا ہے. یاد رکھنا میری گل بندے دے نفس کو چنا کام نہیں جی ہوں جدو بھی کوئی چنا کام ہو جائے بہان فل میں خدا ہوتا ہے احسان خدا ہوں رب کی مہربانی ہوتی ہے تو بندے تو کوئی چنا کام ہو جاتا جی. جی بندے رب اپنے نفس کے سپورٹ کر دے تو ساری زندگی پہلے کام کرے جدوں فضل بھی مہربانی فرمایا وہ چنا کام لے اسی واسطے لن زلم کیا یا اللہ ظلم کیتا ہے اپنے آپ سے جب توں نہیں بخشے گا تے برباد ہو جانے شیطان کی آخر لگا جدو سجدہ نے کیتا کہ لگا پرت کے ربے بمار ہوئے تھی یار توں مینو گمراہ کیتا ہی اسے گل لانت کا توخ مل گیا حضرت آدم نو نبوت مل گئی اللہ کے بندے سبحان کے پاک ہو تقاضا او کہ ہر پہنے کام کی نسبت اپنے مل ہر چنے کام کی نسبت اللہ وج آ گئی کہ نہیں کہ حضرت مورسا علیہ سلام نے یہی راج سمجھایا ہو مل ہوا دل مبیل بے شک شیطان بندے دشمن مدلون گمراہ کرنے والا مبیل چا ننگا دشمن نے لکی چھپی اندر گل <سؤال> بھی کونی آخر رب سونے چڑے میدان اولاد رکھ دیا گاشم لڑتے پھرنے آ جے بار اسا مردے پھرنے آن جی وہ ایڈا دشمن نے کہہ کے آیا رب نو یا میں آدم دی اولاد نی کے رکھ دیا گا آدم کی اولاد ہی ساڈے ورگ آج ایڈے بگیرت بڑے کھڑے آخر ایسا شتان نہ ہی رہنا रगड़ा कट देंगे हक तो यह बनना है दे दे ना वो हरामी पुत्र हो दुश्मन खलो जाए मेरी गल प्यो दे दुश्मन खलोन वाला पुत्र कौन हों شیتانا تابے سڈے نو سا رگڑا کرنا ایسا تیر رگڑا کرنا اور رگڑا قدم دے نبی تو دور کر کے رگڑا کھ دے نبی پاک سرکار تابے داری کر کے کال ری زلم تو نفسی جدو بندہ مر گیا حضرت سونے حدرت موسا کلگ لالی سلام کیونکہ مقام رسالت لوگوں جڑا کام گنا بھی نہ ہوئے خالی حکم خدا تو بغیر ہو جائے انہوں کا اپنیا نظر گنا دستا ہے کیونکہ جنگ نظر بریک ہوے گی جنی نظر تیز ہوے گی ਤੇ دور دے بری ویے گی جنا مقام اچا ہوں خوف بھی ہونا کئی تیلی سارے لنگے نا اچا مقام لے کے وہ شرح تو ہی وہ آتے نے سن جی ہر شہ تو پاک ہو گئے ہر جو مردی کریں گے سانو تو کسے شہر نے نقصان دین ہی نہیں پا جی مردی مکالے ملیے اے بے وقوف ہوں خدا دی قسم کر کے تینو سانو اے گل تینو ایمان دی پہ دسنا کہ ساڈے ایمان دا جے درجہ مقام نکا جہ ہے نا تو سانو موٹے گنا بھی چھوٹے دستے ہیں گنا گناہ سمجھ دے ہی نہیں اے ایمان دا ہے دادا ہاں اصلوں جی ویخن والی وہ ساری بک گئی اللہ دے نبیا تو جیڑا کم ہو جائے اللہ دے حکم تو بغیر جی حضرت علیہ السلام تک آل فراؤ دے بندے مارن دا حکم نہیں سا آیا پیاب سرکار وہ چھڑا دے د مکا مارا بندہ مر گیا گناہ نہیں جائے ہوں یہ شرح گئی آخر جانا لیکن آپ سرکار نے اسنو کو اپنے واسطے غلطی سمجھا اور مولا کریم تو منگی آخ لگے یا مولا رب ربی ظلم تو نفسی یا لا میں اپنی جان تے زلم کر بیٹھا وا فگ فرلی یا اللہ میں بخش دے فگ اللہ فا اللہ نے فرمایا میں بخش دیتا اللہ جڑی غلطی نہیں جڑی غلطی نہیں تو جناب نو غلطی دستی ہے پئی اللہ سونے دے روک کے معافی مانگ لی اللہ معافی دے الرحیم بے شکلا بخشن مہربان کال ربے پیمانیا فل مجرمی مولا میں میرے تے نام کی تائی میرے تو غیر گرادی جڑی غلطی ہو گئی وہ فرما دیتی سونے ربا میں مجرم دے واسطے کدی مددگار نہیں بناں گا میں مجرم کا کدی مددگار نہیں بناں گا ہمیشہ تیرے دوستوں کا ہی مددگار بناں گا توجہ فرما جانا دو ہوں بندہ مر گیا فراؤ دا فر بادشاہ سی ہوں آپ سرکار نو ڈر اس گل دا لگا کہ رب رکھنا چاہتا سی یہ ساری گل پیت دے اندر. <سؤال> تے بندہ فراؤن دا میرے ہاتھوں مریا فرنے فراؤ نے پکی گل سمجھ لینی ہے بنی سرائیے تھی میرا ہی بندہ ماریا سو اپنا نہیں سو ماریا اے تے بےت کھل گیا ہوں اللہ سونے وا د شریک دی حکمت جہی فطرت دا نظام بنیا ہویا سی کیونکہ اللہ دا نبی معرفت دے کمال مقام نو پہنچیا ہے یاد رکھنا اللہ وحد اللہ شریف نے جڑا نظام بنایا ہے اس نظام دے مطابق اس نظام دے مطابق استرام کرنا اس نظام تو جناب والا اسی طرح حکمت دے نال چلنا اس نظام دکمت وتاؤ کرنا اللہ کے نبیا کام ہے اللہ دا کام میں بڑا ہی پسند لگتا ہے ترج رکھنا بھویں اللہ کے نبیا خیر اللہ اللہ تو سوا کسی کا خوف ہوتا ہی نہیں مگر یاد رکھنا کیونکہ وہائی ہوں ہمیشہ ایک ذات نے ہر پاس طاقت وہ ویختے ہیں ہوں فراؤن اگر طاقت دیتی ہے تو بھی تے رب سونے ہی دتی ہے اگر اس دا احترام اصی کر گے اگر اس دا احترام مسا کرا دے دے مقابلے چٹے کے اندر چیٹے نگے آن کے نیشنل اللہ سونے دی طاقت دا حقیقت دقیقت احترام ہوے گا <سلام> نہیں میں اس گل ہونا غلط فہمی نہ رہ جائے میں مثال دینا ایک کے شریعت ایک کے حقیقت بولو کی اس گلجو تاکہ مقام موسا سمجھ آ جائے <سلام> <سلام> <سلام> سبحان اللہ شریت کی ظاہری اسباب ظاہری مسلم سپ آ پیا سپ وی کے راہ چڑ جان یا تو بچن واسطے ڈنڈا چھوٹا پڑ لینا یہ ہے شریعت یہ ہے شریعت کا احترام نبی فرض ہوں بولو کی ہوں دا ہے؟ ہاں شریت کا احترام نبی فرض ہوں دا ہے کیونکہ آدھے تو ہی تو شریت بننی ہے جی نبی خود بھی شرح کے دی بھی ہی شرح سے نہ چلے تو سبب ہوں نظر تچنا سپ تو میں بھی بچنا اللہ دا ولی بھی بچتا ہے اللہ دا نبی بھی بچتا ہے مگر تیرے میرے بچڑے تی بچنے فرق ہے تچنے آ ساری نظر خدا تسلے نہیں ہوتی صرف سپتے ہی ہوتی تے جان بچاؤ ایک پاس ہو جانے اللہ دا نبی بچتا رب دے اس قانون دا احترام کردہ ہوا کہ آخر اس مجھے سب بنایا ہے ویچ زہر رکھی ڈنگ رکھیا تے رکھ والا او ہی ہے نا جی ہوں اس تو بچاؤ نہیں کرتے کہ سامنے کھڑو رہنے ہاں تو پھر تے رب دے قانون دا احترام تے نہ کیتا رب دا قانون اے وے کہ میں زہر رکھی ہے تو پڑایا اس واسطے تور ہو جا یا سوٹا فرتے مار کہ جدو تسا اس قانون دے خلاف سامنے کھلو کے پیر چا دے حرام موت مرا گے کہ حلال موت بولو لا کیوں حرام موت پہ مرنے آ شرح ہوں سمجھ لگی کہ نہیں اسی طرح اسے واسطے خاجا غلام فرید راہ مت اللہ والے کوٹ مچھل شریف والے میرے شیخ شہد دے نے آپ سرکار جدوں سن دے سن بھی ہلکا کتا واڑا ہے پنڈ لو بوے بند کرتے سن سٹ پہ کوٹے کی چھات چڑھ جاتے سن یار عجیب گل ہے کواتے چڑھ کے اللہ دلی ڈر ہوتے ہیں کوٹے کی چھاتے وہ خدا دے بندے آلی نہیں ہوتا کہ شرح دیا تھجیاں اڑائی آئے رب کے قانون اڑائی نا اللہ کا ولی رب کے قانون کا بھی احترام رب شریعت احترام ہاں کسی ویلے ہوں جسے رب سونا اپنا خاص تجلا فرما دینا نہ اپنے پیارے دے اسے ادھر اس ہوں یہ تو نہیں ڈرنا تو وہ سمجھ جا کہ ہوں قانون بدل گیا جدو یہ پتا لگتا ہوں قانون بدل گیا پھر سامنے کھلو رہے ہیں میں مثال دینا زہر خامنا ساری شریعت کی ہے بولو نا حرام جڑا کھاوے گا حرام بہت مرے گا گلال بہت حرام, حرام بہت مرے گا دے صحابی کسے بندے نے آپ سرکار نو بنکا کافر سن یا کوئی مسلمان سی انہیں آپ سرکار نو زہر دتا سامنے ہاتھ رکھ کے آپ سرکار نے قرآن دی آیت پڑی تھکا مار لیا زہر دا زہر نے اثر نہ کی تا کیوں اس واسطے اس اسلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ہو تعالی نب سونے دے خاص تجلا پہ دے سن اس لیے ویخن رہے سن کہ اللہ سونے دی کرامت اس لیے ظاہر ہونی ہے میں ثابت کر قانون دوں کا شریعت دور, دور رکھ دیئے جدو مولا فقیر فکیر قانون بدل چڑھتا ہے فکیر جان, جان لے جان دا ہے مگر اللہ دا ولی وہ کام کر کے تے جان بھی بچا لا ہے کیونکہ اسے قانون بدلیا کھڑا ہے قانون حضرت صحیح دریا موسا کلی ملا سلادوں تسلیم سرکار نے ویکھیا ہوں ہالے جی رب کا قانون ہوئی ہے اناقت دیتی ہوئی ہے بادشاہ بنایا ہوا جی چاہتا تو ہوں ختم کر دیا کو بغیر کوئی ہے دسو کسی رہتی سونا چاہے تو چاچ دینا سارے بادشاہ کی کنڈی کٹتے کسی روکنا انہوں لے کے سونے جو ایک نظام بنایا ہوا ہالے وہ ہو خاتمہ نہیں پیا چاہتا مطلب بظاہر مقابلے ہالے نہ اے حکمت سمجھائی گئی آپ سرکار اس قانون خدا دا احترام کر دوں طاقت بھی ترب ہوئی ہے ہالے مولا کریم نہیں چاہتا وہ خاتمہ جدو چاہے گا پھر حضرت موسا علیہ السلام سلام آنگے ویرا کے باہر موس فراؤ کی کرتے ہیں ہالے مولا نہیں او دا خاتمہ اس واسطے حضرت سیدنا سید نہ اللہ علیہ السلام ڈر کے شہر کے اندر خوف زدہ نے کدھر بےت نہ کھل جائے کدھر رات نہ کھل جائے یہ بےمان تے چاہا سی بنی اسرائیل دے کے پترا سی پیا ایک میری وجہ نال آج کھل گیا تے مولا دی حکمت دا پیس کھل جانا اس واسطے اللہ دے اس قانون حقیقی دا احترام کر کردہ ہویا جناب موسا کلی اللہ علیہ السلام دوسرے دن پھر شہر دے اندر گئے وہی بنی اسرائیل والا ایک ہور ہونی دیا لڑتا ہے پھر کہنے لگا کہ موسا مہنگ بچائی آپ گئے تو فرمند نے بڑا گمراہ بندا ہے کل توں میرے ہاتھوں بندہ مرا دیتے سبب بنیا بندے آپ سرکار چھڑاو دا ارادے ہاتھ تو نام رو دیا سر بڑی اسرائیل لالا وہ بول پیا سدکے جاڑ بولتا سی پیاسل بلاو والا پیا بلا سا وہ حکمت دا جو نظام بنیا کھڑا سی فراؤن دے تخت الٹنے کا سبب بننا سمسالا اسلام جان سبب مصر میں پہ چڑھتے نظر توجہ نال سننا جدو جناب جی بنی اسرائیل دا بندہ آپ سرکار دا ہاتھ مبارک آر گیا کہا کل وہ مارے بہن اج میرا رگڑا پٹتے ہیں خیر کوئی نہیں کہ اچھا کل وہ مارے اج منوارے وہ فراؤ آ جڑا بندہ سنتا سی پیا وہ تے جناب نسیا تے جا کے فراؤ نگا جا تیرا بندہ ماریات فریا گیا جس گل مورسا لکا چاندے سان رب سونا نو ظاہر پیا کر ہے کے جاوا جناب کلیمے کیونکہ اللہ دی حکمت پوری ہونی سی جناب مورسا کلیم اللہ علیہ السلام جدو ایک گل سنی کہ نو جا پتہ لگا ہے کہ قاتل میرے گھر گندر ہی لینا ہے فر اگ بن گیا مشورے ہون لگ پہ نو پھانسی دیتی جاوے ایک شخص دوڑیا اس مشورے دی مجلس دے کے لگا ہے موسا میں سن رہا ہوں تیرے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے میں تیرا خیر کھاوا اتوں چلا جا جناب کری ملا لو سلام سدکے جاوا حضرت موسا لو سلام جلوتے سن گھر بھی نہیں دسیا سونا خدا دیا بندیا آج کل دے لوگ پہلے سمجھتے ہیں جڑا اللہ دا ولی کوئی حکمت کر جاوے وہ سمجھتے ہیں ڈر گیا ہے اور ڈریا نہیں اتنے مولا تے نظر رکھی بیٹھا ہے رب سونے دے قانون حقیقت کا احترام پیا کرتا ان پتا ہے ہالے مولا نہیں چاہتا یہ خاتمہ حضرت مورسا نو خبر سی حالے دن پہلے نے رہ گئے इतने नुकसान होीम इराद का इरादा आ जा रहा है वापस आई अल्लाह के इस कानून का एहतराम कर दराबे मूसा ले सलाम ने घर दसिया ना अम्मा जी दसिया ना ब्राह्मण दसिया ना रिश्तेदार दसिया आप सरकार उतों दौड़ पे राह का पता कोई नहीं جانا پاسے پاس جدھر رخ مبارک ہو گیا اس اسی پسے نوڑ پائے وہ خدا دیا بندہ توجہ رکھ میں تیرے سامنے تھے مثال سونے نبی پاک سرکار دی دے جانا وا ہاں حبیب خدا دی دے جانا وا ہاں کہڑی کیڑی وجہ سی کملی والا محبوب ایک وار ادھر آپ سرکار جب رات نو نجرت فرما نے پے مٹی دی مٹھ بھر کے سٹی آ سارے اللہ ہوئے کھڑے لگتا مابو خدا وچوں گزر کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ کی خیال ہے ایک مٹھ مٹی سٹ گئے سارے کر کے ہی لنگ آتے ہیں وہ درگار دن بہ گئے لک کے اس رب حکم پیا فرما ہے کبوتری نوانڈے لا دے ٹھنڈی حکم آ جالی بن دے رب دیا یہ جڑیاں فکیران چکر چ رکھدہ نے ہمیشہ رب کے اشک درد ونتے رویا کچھ مٹی مٹی کی مٹھ کی تاقت لکھا چلنا ہے خدا دی قسم کر کے آنا جی ہزور چاہتے مکے نوا چکر داقت وقائی کڑی ہے وہ حضور دس کے آئے ہیں یہ اصا صرف مولا تے نظر رکھی ہوتی وہ قانون جی بڑھیا دے دے نال نال چل رہے ہونے ہاں ورنہ یہ نہ سمجھا جائے ابھی کمزور ہونے ہاں جے مٹی ایک کھیل مٹھ پا کے اارے ن چنے باقی کیڑی شہر بھی جی نہا سب ابھی اسے واسطے حضرت موسا کلی اللہ علیہ سلام اسی ٹائم دوڑ پہ مصر شہر جو چن پہ کئی روایتیں چاہتا ہے آپ سرکار جتی مبارک بھی نہ پائی کوئی شہ نہیں لیتا دن نہیں حضرت موسا دوڑتے جا رہے ہیں اگے تین رستے آ گئے ایک راستہ ہی پیا جا ہے ایک دیں پیا جا ہے ہوں بھی کدھر جانے راہ نہیں جان دے راہ کا پتا کوئی نہیں مسرے مسر شہر آپ سرکار کدی باہر گئے ہی نہیں سن پہلی بار جا رہے لے تے شریعت پہ بنتی ہے توجہ فرما جناب جدو رستے آن دے پہنچے کئی روایت فرشتہ آیا سامنے رستے تے تے دے پی گیا ادرتے موسا وہ پیچھے ہی ٹر پے جناب کلیم جا رہے لے ایک شہر مدین آ گیا مدین شہر آ گیا مدین شہر فراؤن دی حکومت نہیں سی اتنے حکومت ہور دی تھی اس شہر دے اندر حضرت نہ شعیب سلام رہی دے رب دیگر شوہیب رہے سن میرا توجہ رکھنا جناب موسا اللہ علیہ السلام جدو شہر دے نیڑے پہنچے نہیں شہر دے لیڑے پہنچے ویخیا ایک خوہ دیکھی اپنے پھیڈاں بکریاں ڈنگر پانی کھچ جناب ڈولر کھچ کھچ کے دے نے دو, دو پاکا وی جڑیاں درخت ہیٹ وکریاں بیٹھیا نے پیڈ نال بہائیاں نے توجہ رکھنے والا پھینڈا نال بہائیاں نے جناب موٹر سکلی ملا لام نے جد و سمجھ گئے اے کوئی بڑے آلہ خاندان دیا دیا, دیا جکری بیٹھیا نے بندیا نہیں رلیاں اس گلتے توجو کرنا اور قرآن کے حوالے بیان کر لگا تَرَقَّبُوا فَإِذَا لَزِتَان فَرَاهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى أَيُّهَا الْغَوِيُّ مُبِينٌ فَلَمَّا بالتي بالذي هو دو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا باللمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين شہر بار بار ایک بندہ رہتا سی وہ دوڑ کے آیا جن پتا لگا کہ جناب اتنا مشورہ ہو رہا مورسا دے قتل واسطے مورسا دے بندہ باروں دوڑ آیا یسا قالا یا موسا ان لیا تم لگے کہ تو دور جا میں تیرے واسطے خیر خائی کرنا وا حضرت موسا دوڑ پی رب نجنی القوم کو یا مولا مین نجات تن فرماؤ ضالم تو یہ سبق پہ ملتا ہے بگے فریاد کرے جدو ظالم سر تو مسلط عمر مولا دے کے فریاد کر سانو ظالما تو بچاؤ سر تھی رب سن لوگ گا تو جو فرماول توجہ دلکا امتا من امدمی لوگاں ویخ آؤ جڑے پانی پہ پھر پردے نے تو تسا وکری کیوں بیٹھیا گل سمجھنا یہ نبوت تی دی دے جڑی پہچانی کھڑی ہے کہ انہوں کے وکھرے بہن چ راج ہے کوئی لگتا ہے شرم و حا در بیبیاں نے شرمو ہیاد آن پوچھے معلوم ہویا نبیا دی نگاہ چ وہی او آئے گا جڑا غیرت شرموہیا والا ہوا ہاں یہ جڑے کھوتے گھوڑیا وگوں رلے پھر یہ راہ کھاتا جنوب اج ترقی والے آخر وہ آپس رل کے دن بیبیاں بڑھیا بندے سارے تکا مکی ہوئے کھڑے نے بڑھی کسیشا مارتی ہے تو آپ ڈول کھچ لیں کسی نے بندہ پاشا مارتا آپ ڈول کھچ ل اسی طرح جناب مچی کھڑیے پانی پہ لینے نے خوہ تو گل میری سمجھنا ہوں تو دو بیبیاں بولتے سہی نا معلوم ہوا ترقی والے سارے کٹھے وہ ترقی والی نسل کٹھے ایک دجے نانا بشانے چل رہے تھے شانہ کہ شانہ بشانہ چل رہا ہے یہ ہم بھی برابر, گے وہ گے تاکہ کم برابر بھی تو مردوں کے حقوق برابر ہے وہ جڑے برابر والے سن نہ وہ تو کنجر رے کلے جمجھے سن وہ کون سن وہ اللہ دے پاک نبی شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں سن ہر تین دس ا مسلمان تہ والا بننا ہی یا موسا ہلے سویب علے اسلام دیا بیٹیا و اپنے بیٹیا دور رکھنے سن جی خو آ بننا تو ندی کی نگاہ نہیں آئے گا ردیا جائے گا موسا والے اسلام کڑمیا نہیں پوچھا تاری گل ہے کیوں آپ سے چل جناب کٹھے ہو کے پانی بھر بہ جڑی وکری بیٹھیا سن نبی اندر ہوا نکلیاں نگاہ کرم اسے شرمایا نبی وہ اپنی نگاہ چ لے کہ اندر اندر کوئی گھن ہے نہیں گھن ہے گھن بی قربان جاوا توجہ فرماؤ کالام ختم بیبیو کی گلے وکری کیوں بیٹھیا جے قالتا لا نسقی کال تال ہت آگیا سا ادوئی پانی پلاو گی جدو سارے ہٹ جان گے جدو سارے کوئی ہیر دی کتاب تو نہیں پڑھ رہا ہے کھڑے چ نہیں لبدا تو گندہ نالا تو ہے نا تو ان چپ اِنڈ مار کے مر جائیے منت قسم وعدہ اللہ شریک دی ایسا قرآن تو دور ہاں یاد رکھ لے ایسا کڑاؤں تو دور ساری دیہڑی کنجر دا دبا سامنے پیاٹ دی ویکن والی قوم سچ کا پتا بی نبی پیغمبر سرکار دیاں بیبیا جناب بیٹیاں سن تے سمجھ تے مڑ دین والے کو پوری ہوتی ہے نا اے بھی جب د اشارہ لا دتا اوی نہ سمجھے بھائی اے جناب گھروں بغیر کسے مجبوری دے نے کھڑیا لگیاں بابو شبی ساڈا باپ بڈڑا ہے ساڈا برا کوئی نہیں ااستے دور بیٹیا وا پیڈ اپنیا بکریاں دور بھائیاں نے توجہ فرمان لا دیا بندے یہ پچھلے نبیا کی شریعت دی گل پہ کرنا کہ بابو نار شہ کبھی اشارہ لایا یہ نہ سمجھا جی اسا ایویں گھروں نکل آئی وا رہی ہے تھوڑی میرے بزرگ فرما دے جی عورتوں مرد دے ہاتھ دی خریدی شاید پسند نہ نہ آئے سمجھ لے اے بے حیا ہونی ہے وہ چاہی ہونی ہے میں باہر آپ جا خرید کر کے نو کسے کسی ویکا کسی تو وکھاوا او بے حیا کمینی ہونی ہے شریف شرافت دا پیک بی بی مرد گند بھی آ کے رکھ دے آخے کہ میرے واسطے یہ نور ہے قسم خدا دی کر کے آنا وہ مرد دی کی ٹھکراوے گی نہیں تے جے کوئی یہو جی گل ہو بھی اکھے ہے آپ ہی بٹا لیا خود نہیں جاوے گی بابو نہ شہ خون کبھی جنابوسا کلیم اللہ علی اسلام ترسایا ہے کلیم خدمت کرتے ہیں فسکا لہما رب مل جد جناب کلیم نے ویخ اچے خاندان دیا بیبیاں حضرت موسا کلیم علیہ سلام نے فرمایا بیبی ہو بی تی اتے بیٹھو پانی میں پلا تڈے بےٹا بکریاں کی خدمت میں کرنا معلوم ہوا قربان جاوا چنگیا چنگے کام چنگیاں چنگیا چنگے چنگیا چنگے کام آ بندے خدا دے कदर वाले जनाबे कलीमलाई सलाम गए उन्हों की आदत सी जिड़े खूह वाले सन पानी पिला के खूह देते पत्थर रख देंदे सन जिन्हों अठ दस बंदे हटाते सन इवें हटदा ही नहीं हों گسے چاہتے پتھر چکرے ہو گئے آخ لگے پلا لے حضرت موس علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ماریا پتھر اور اڑ دیا پانی بلا گو سمت ولہ فران کے چھان تھلے بیر کلا مسا فرے جن کدی اپنا وطن نہیں سی چھیا مگر اج رب دی خاطر وطن چڈی پھر اے اور خدا دیا بندے دی دین دی قدر, اے اپنی قدر اے اسلام دی قربان جا وہ کدو وطن اپنے جفا مار دساں جی جناب جی اپنے آسان سر دے دئیے مگر اتوں نہ جائیے مگر یاد رکھ لے مومن جدوں دیت دی کر کے وطن چڑھ جاتا ہے ماڑا کری مگوزت دے وطن وتن رہ کے بھی انہوں نہیں ملتی وطن وطن مار لینا بے عزت ہوتا وطن نہیں خدا بند خدا دنیا دی خاطر نہیں دین دکھا آپ سرکار جدو وطن چڑ گیا اتنے پہنچے مسافر ٹھنڈا سہ لیا لے کے آخر ربے میرے پالن والے اے میرے, میرے پرور دگار آ جڑی خیر تم میرے تتارے گا میں ادا ہی محتاج و یہ گل کیتی نا فریاد رب اگے تیبیا نے سن لیا لگتا ہے کوئی مسافر ہے اتوں کے رہن والا نہیں تب تو پیا فریاد کردہ فجا ہوں ایک بیٹھی اٹھ کے آئی فجا ہوا تمشی آلس سد کے جاوا ہزار شرم والی بیبی سی رب سونے وہ ہیا چلن کا ذکر بھی قرآن کر دل نہیں سمجھ لگی ہاں بے حیام کتنے ذکر رب کرتا انہوں کی لگے بے حیام تھی مٹی نہیں پاؤنتا قسم خدا دی شرح آلی سی ترقی والی نہیں سی ترقی والی ترقی جناب آنا جسافا پایا ہونا سیو کی خیال پہ ان پائیا ہو سینا تان کے مس بم حنا چار سو بھی سبان سدکے جاوا کرقی کر گئی ہے جس قوم کی تھی چار سو بھی بنی کھڑی ہے یہ پتہ نہیں آپ کی ہو سدکے لکھ لانا ہومت بیچنی جیڑی شرم حیا نل چل کے نگرانی منہ ترخا پایا منہ دے برخا پایا شرمو ہیاں گے تمستے ہیا ترتی آئی حیا قرآن قرآن خدا کا ایمان مسلمانہ کے نہیں اس حیات کی برکت سے گل کر لگا نوی تھی سنان لگا اے کتاب اس بازار میں اس شورش کاشمیری نے لکھی ہے شورش کاشمیری ساتھی گزریا پرانا تے نرا شور شرابا سی شورش تھی گل سمجھ آئی کہ نہیں اور سنا دیا یہ اگلے دن میں ضلعے ہافس بادی گل سنائی یہ اس بازار بازار تو مراد جنوب یہ بازار حس نکتے ہیں وہ کنجر بالا بالشاہ مسجد اسے کتاب لکھی سو لکھنا پیاجڑے کی گل ہیجڑے کا نام ہے شوکت آپ ٹکریا انہیں میں انٹرویو لیا تے پوچھے گوچھے بھئی اے کام تو پوچھیا گچھیا انہوں بھائی یہ کام توں کہ شروع کیا وہ سارا جناب دشیا تو اگوں کہ میرے سے مجبوریاں بنیا نہیں میرا دو بہن سکویں جاتی سن تو مزید تعلیم تو میں انہوں نے روک دتا ہیجڑا لگا میاں وہ سورش آتا بھی کیوں خیر سی بھی توں تو تعلیم تو دیا روک لے پی نا اپنیا وہ ہیجڑا پہ ہے میاں دریا میں جو کچھ جال دیکھتا ہے وہ مچھرا نہیں دیکھتا دریا میں جو کچھ یہ جواب پیا ہے کیونکہ اس ویلے ہیجڑے جڑے ہیجڑے چڑ دے, دے مسلمانوں کے دی برکت سی کافر آ جیجڑے اکل ہے جی قسم خدا گا نہ تے تین پتہ لگے گا اچھے مولبیاں پیران کے نہیں رہی کہنے لگا جو کچھ دیکھ جال دیکھتا ہے وہ مچھی نہیں دیکھتا کی مطلب بھی جال بج ہے نا ہے نا دریا دے تو ان جو کچھ بدریا پتا لگتا ہے کی کوچیا کہ مچھیڑے تو نہیں لگتا کی مطلب بھائی جہاں بندہ خود کسی کام چڑھیا ہوتا انہوں بہت پتا ہوتا ہے نا میرا خیال ہے کہ ہماری تعلیم کا موجودہ نقشہ ہمیں اخلاقی انحطاط کی طرف لے جا رہا ہی جڑا پیادہ یہ تو سال آ کے اخلاقی سوال اخلاق سارے برباد پیا کر ہے ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا بھائی جان ہم سب لڑکیاں ہماری میڈھیوں کا مذاق اڑاتی ہیں کہتی ابھی تک پرانی کتا کہ بال بنا رہی ہو کئی دفعہ سفید برکوں پر ٹوکا ہے میں چپ ہو رہا تیسرے روز دیکھا ہجڑا ہے۔ تیسرے روز دیکھا تو بہن بالوں کو سلجھا رہی ہے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں اسکول سے اٹھا لوں کیونکہ بالوں کا سلجھاؤ ہی دلوں کا الجھاؤ بنا بن جاتا ہے کمال ہیجڑا پیاکھ ہے کہ میں دیکھا میری بہن وار پی بھتی میں آ بس بھی آج تو بعد نہیں جانا کیوں تینوں کی بڑی ہے اس واسطے میں سمجھ گیا یہ وال جڑے سلجھ لگ پے رہے نا دل ادھن لگ پیا کسی پاس معلوم ہوا انہ ہیجڑ بھی پتا سی کہ پی سادی روے سمجھ لانا شرم ہوا بچے اگے ہے شوکت تم بڑے باخبر ہو شورش کہہ رہے انہوں شوکت تم بڑے باخبر ہو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 یہ جڑے کے تاثرات ہے کس کے جا خسرے والے بات رکھا میں قسم خدا دی اس زمانے دے خسرے بھی بہت ہی شرمایا رکھتے سن جی آج ہے سارے کون کی خیال میری گل نہیں سمجھ آئی اب سمجھ آنی نہیں آئے گئی ہے پر اندروں گسا لگ گیا ہونا ہے سامان کے تین تو مجھے ہی ہے تقریر کر رہا میں گسا ہے چلو میں ناراض بھی ہوگا میرے کہڑے دانے بند ہو جانے میں کسما دو لال شریف کی گل میری سمجھ آ میں ایک ہی جڑے کا واقعہ بیان کیا ہے بھائی جڑے اللہ سونا قرآن در پیا فرما شرموہیا دال چل کے آئی تمشی آستے حیابیاں واسطے شعر بھی پڑھ دوں نیک نیت دینا لے نماز پڑھ لے hudda shara uta ghana sharadana tu uta سوار تے کہنا دا من فری جانی یہ ہے بڑی بہار پاک کوری جد لے گئی پہڈا بکری ابا جی نہانی سنائی آخر ابا جی حضرت شہب علیہ السلام نو کہن لگی ابو جی اج نوجوان ویکھے آئے بڑا دیانت والا ہے بڑا ایمان والا ہے بڑا خیرت والا ہے ابا جی طاقت والا بھی امین بھی ہے قربان جانا جاؤ بلا لیا ایک تھی آئی قربان جانا جناب جی شرم و حیات پیکر بن کے شرم حیاں نہ چل کے جنہوں نے تذکرہ قرآن پیا فرما ہے خدا کی قسم تجو فرما آئیے فرمایا نے میں پاوا فرمایا کالت انہیں بھی جدو کا ساڈا باپ تلا پیا لیا جس بھی کاجر مکئی تلنا جہا پانی پینڈا ساڈا باپ تنوع یہ اجر دینا چاہتا ہے ایدی اجرت دینا چاہتا ہے ایدی اجرت دینا چاہتا ہے او میں جناب والا وا فلم نوی د حضرت مورسا, حضرت, حضرت مینو حکمت دلال مولا نے اتنے پالیائی مولا کری میرے کو بندہ مر گیا ہی تے میں تر کے در آ گیا ہوا جدوں سارا واقعہ سنایا واسک جناب السلام فرما لگے نہ جاؤ فرما نے بہلیا ڈرنا تینو ظالم تو نجات مل گئی لا خبر نہ جاؤ تو القوم نل جائے اوے پہنچے تو نجات مل گئی میرے حبیب مکا چڑ کے انسار کو مدینے آئے نجات مل گئی اور جیسے سب مہربان ہوں گی انہوں اپنے پاکان تھان دوفیق د جاؤ فکیراڈے کو جا انسار نے جگہ دیتی دی انسار کا قرآن فرما دشان چار چاند لا دلور نے فرمایا ایک پسے انسار ہوجے پاسے کوئی ہوگی فرمایا میں انسار والے پاسے جا کلوا گا حردنا فلام آپ نے فرمایا نجات مل گئی ابت آیا ابت رو بیٹی ایک بولی لگی ابو جی یہ اپنا مزدور رکھ لو کیوں جنے سبکے جس <تصفح> بی, بی باغ دی اکل مبارک تو فرمایا نبو جن مزدور نے سارے چنگے جن مزدور کوئی ہونگے نہ جڑا کوئی رکھنا جی انہیں سارے چنگے نے سانو کیوں؟ ایک تو یہ تاقت والے نے دوسرے مزدور طاقت چاہیے کمزور سے مزدور سواؤ تو اپنے آپانت والا کبھی ویخیا بھی پتھر ہاتھ ماریا گیا امانت یہ کہ حدرت موسا لی سلام جدو آئے نے نا توجہ رکھنا دیار جدو گئی نے بلاوست حدرت موسا نے فرمایا بی, بی پیچھے چلو میں اگے چلنا انہاں فرمایا تو راہ نہیں دیکھا سارے گھر دا فرمایا جدو بھولن لگا پچھوں پتھر چک کے سٹ دیا جی بس کے جا مسلمان آخر رب دا بندہ بننا اس شرموہا والی ذات دا آلہ! اس ہیا والی ذات دا بندہ بننا ہے کوئی تھوڑی گل نہیں شیطان دے بندے چ بے شرمی ہوں رب دے چرمی کتوں اتنی تے بہت بندہ تے اپنی نہیں کھلوی وہ آدمی میں اتے سلکے جاوا خود موسیٰ کلیم پہ تھی پیچھے چلو بولو نا میں اگے چلنا وا آخر رواں لگنا فرما جیسے بھول لگا نا تو پیچھوں پتھر چوک کے سٹ دینا میں سمجھ رہا لا آئے پاس کیوں بزرگ فرما نے اس واسطے حضرت موسا علیہ السلام نو ایک گوارا نہ ہوئی نظر نیویاں ہو گیا پر دی اڈیاں تے اڈیا تایا جاوے نگاہ ہاں دی اڈیاں تے فرق ہے نا جی فرق فلموں میں بھی بہنا کہ سلطان رائی بتھیرے کی مدد کرنا پہن کسی ویککی فرد گیرت کیڈی ہے بدماشا کے ہاتھوں کھو کے جی سبزی بدماشا کوئی نہ پائی مگر اصل غیرت و ہیا والے جہی اینی دیاداری پہ وتتے نے فرما دے تیچے چلو تو میں پگے چلنا خیر لے کے جناب شعیب علیہ السلام کو پہنچ گئی گل سمجھنا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام ہوتھے آپ سرکار کس حال چ رکھتے کن عرصہ آپ مزدوری کرتے اتو ٹر کے اگاں جان پھر واپس ملک کے مصر چنا ہے پھر فراؤن دا بیڑا گرک آنا ہے اے جنیاں ہوں جنیاں کشتہ ہوئی اگلی قسط ان شاء اللہ سناواں اللہ واہدری